نحمدن و صلی اللہ علیہ رسول کریم اماں محترم علماء کرام اللہ کے فضل حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی کوشش ہم تمام کی ملاقات کا ذریعہ بنے ورنہ اگر یہ کوشش نہ ہوتی بظاہر اتنی تعداد میں ایک ساتھ مل جل کر بیٹھنا ناممکن تھا خیر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بعد علم دین کے ساتھ ہم سب کو وابستہ کیا ہے اور یہ ہم تمام کے لیے بہت بڑی دولت ہے علم کے ساتھ نسبت اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کا اندازہ شاید آپ نے لگایا ہو حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ادا ولغل کلبی انائی سبع مرات فل یغل التراب کتا اگر बर्तन के अंदर मुँह डाल दे साथ मरतबा धोने का हुक्म है फिकी बहस अपनी जगह पर लेकिन कुत्ते की जूते को और उसके सूर को नापाक करार दिया गया है दूसरी हदीस में इर्शाद फरमाया कि अगर कोई शौतिया अपने घर के अंदर कुत्ता रखता है تو عہد پہاڑ کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں سے کم ہو جاتے ہیں لیکن اگر یہی کتے کے نسبت علم کی طرف ہو جائے تو یہ بھی معزز بن جاتا ہے کہ اگر اس کو آداب شکار سکھایا جائے جیسا کہ آپ نے تفسیر میں بھی پڑھا ہے وَعَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسم اللَّهِ عَلَيْهِ <علیکم> یہ علم کی نسبت ہے حضرت تعود کو بنی اسرائیل کی اوپر جو بادشاہت ملی تھی وہ مال کی وجہ سے نہیں نحن احق بالملک منہ ولم یقتساعتم من المال انہوں تے اشکال کیا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت تعلود کو جو بادشاہت عطا فرمائی علم کی وجہ سے فرمائی ان اللہ استفع کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس وجہ سے سن لیا ہے منتخب کر لیا ہے کہ ان کے پاس بس فی العلم جسم علم بھی ہے بیا یہ علم کی فضیلت اتنی بڑی فضیلت ہے لیکن جو فضیلت سے آراستہ ہوتا ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں جتنا مقام اور مرتبہ بڑا اس کی ذمہ داریاں بھی بہت نازک اور بہت اہم ہوتی ہے اس لیے کہ انبیاء علیہ مسلاط وسلام کے ساتھ ہماری نسبت ہے ان العلماء وراثت الانبیاء اور وراثت کے اندر یہ بھی آپ نے مسائل بھی پڑھے کہ اگر میراث کے اندر اچھی چیزیں بھی ملتی ہے تو اس کے اندر کچھ بری چیزیں بھی آ جاتی ہیں ایسے ہی انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام سے جو ہمیں میراث ملی ہے علم کی میراث ہے اس کے ساتھ ساتھ علم دین پہنچانے کی مشقتیں بھی ملی ہیں اور یہ خاص اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے جو بھی نسبت جو بھی نعمت ہم کو ملی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملی وما بھی من نعمت فمن اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلاۃ وسلام کو اتنی بڑی دولت ملی انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا ان کل شعیف الفضل المبی ہمارا کوئی کمال نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو علم دین کے ساتھ وابستہ کیا ہے اگر علم دین ہم نے حاصل کیا ہے تو اس کو لوگوں کے تک پہنچانا لوگوں تک پہنچانا اور اسی طرح دین سکھانا یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے دین پہنچانے کے لیے اور علم دین سکھانے کے لیے علمائی کرام نے تین باتوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کے اندر تین باتیں ہوگی وہ تین باتیں آسانی کے ساتھ وہ لوگوں تک پہنچائے گا اس میں سے نمبر ایک خیر خائی دوسروں کا اچھا چاہنا الدین و انسیحا نمبر دو توازن اور نمبر تین تحملی اگر یہ تین چیزیں ہیں بہت آسانی کے ساتھ ایک عالم اور ایک فاضل اپنی بات لوگوں تک پہنچائے گا ورنہ اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہوگی تبلیغ دین کے اندر کمی اور کوتاہی ضرور آئے گی نمبر ایک خیرخاہی امبیائی کرام عالیہ و سلاۃ کی یہ بہت بڑی صفت اور نمایاں صفت ہے اور وہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا انی لکم نا امین ہر نبی میں آپ کے لیے خیر ہوں اور یہ خیر خواہی اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے کہ ایک مومن ایک عالم امت کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آئے اور سب سے بڑی خیر خواہ یہ ہے کہ اس کو دین کی بات پہنچائی جائے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے ماحول سے بھی آپ واقف ہیں ذہنی ارتداد کا دور چل رہا ہے فتنوں کا زمانہ ہے اور ایسے زمانے میں اور ایسے ماحول کے اندر میری اور آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے تو خیر خاں پہلی بات کہ دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں دین کی بات کیسے پہنچاؤں سر کے متعلق کہ اس صورت کا نام اللہ تبارک و تعالی نے کیوں رکھا ہے اس کی حکمت اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چوٹی نے اپنی سہیلیوں کے لیے خیرخا ہی کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلاۃ وسلام کا لشکر جب آ رہا تھا تو اس نے کہا تو نب نبلخلو مسا کی اپنے گھروں کے اندر چلی جاؤ اللہ تبارک و تعالی کو اس کی یہ خیر خواہی اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ اس کے نام کی صورت نازل فرمائی قیامت تک پڑی جاتی رہے گی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خیر خواہ بہت پسند ہے اور جس کے دل کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے دین پہنچانا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے نمبر دو توازن ابدیت اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق ذکر کیا عباد یا مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ جس کے اندر ابدیت ہے وہ اللہ کی نظروں میں قابل احترام ہے اور جس کا جو اللہ کی نظروں میں قابل احترام ہوگا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی نمبر تین تحمل اگر تحمل ہے بات کو برداشت کرنے کی طاقت ہے بہت اچھے انداز میں سامنے والے کی بات کو وہ برداشت کر جائے گا لیکن دین کی بات پہنچا کر رہے گا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے یہودیوں کی جماعت آئی السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم نعوذ باللہ آپ برباد ہو جائیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علیکم ولانکم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلن یا عائشہ حضرت عائشہ نے فرمایا اولم تسما یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی ولیکم کہہ دیا ہے اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے ان لوگوں کی دعا کو رت کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی اثر لیا ہی نہیں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ سے کسی نے بات کی کوئی مرید تھے حضرت آپ کے متعلق مجلس میں جب بیٹھتا ہوں تو ایک شخص بہت زبان درازی کرتا ہے تو حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ سنوئی مت اور اگر برداشت نہ ہوتا ہو تو مجلس سے ہی اٹھ جاؤ حالانکہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ ہی کے متعلق بات ہو رہی ہے مطلب یہ کہ اگر سنیں گے نہیں تو یہ برداشت کرنے کا موقع آئے گا بھی نہیں بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرو حضرت حاجیم داد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگو ہی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا حضرت حضرت گنگو ہی کو کیا بات ہے آپ اپنے حالات لکھتے ہی نہیں حضرت گنگو ہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لکھ کر کہ حضرت میں کیا اور میرے حالات کیا اتنی بات ہے کہ آپ کی جوتیوں کی برکت سے میرا یہ حال ہے کہ زام اور مادح میری نظروں میں برابر ہے میرا اور آپ کا حال کیا ہے کہ اگر کوئی تعریف کر دے تو پھول جاتے ہیں اور اگر کوئی برائی کر دے تو آگ بگولے ہو جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے کہ دام اور معدہ برابر ہو تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تیسری چیز جو دین کے کام کے اندر سب سے اہم ہے وہ تحمل اور برداشت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو مجھے اور آپ کو بہت بڑی نعمت اور نسبت سے نوازا ہے نمبر دو اس کی ذمہ داری بھی بہت اہم ہے اور یہ ذمہ داری پورنی پوری کرنے کے لیے تین صفات بہت ضروری ہے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان صفات سے متصف ہونے کی عطا فرمائیں آمین واقر دعام الحمد